جس طرح گائے کی سات قربانیاں ہوتی ہیں اسی طرح سات عتیقے بھی ہو سکتے ہیں کہ عقیقے کے گوشت سے برسی کا کھانا بھی ہو سکتا ہے نیز عقیقے کے گوشت کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے وضاحت فرمائے جس طرح گائے کے ساتھ حصے ہوتے ہیں اسی طریقے سے عقیقے میں بھی سات حصے ہوں گے مثلاً اگر کوئی صاحب اپنے تین بیٹے اور ایک بیٹی کا عقیقہ کرنا چاہے تو بیٹے کے دو حصے لڑکی کا ایک حصہ اس طریقے سے یہ سات حصے جو ہیں وہ ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ نے وہی پہلا والا مسئلہ پوچھا کہ عقیقے کا گوشت آپ جو ہے وہ فریج میں سنبھال کر رکھیں اپنے ابا کی برسی جب آئے تو عقیقہ گوشت کھلائیں گوشت کھانا بہرحال حلال جائز ہے ہو تو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے یہ پوچھا کس کا شرعی طریقہ کیا ہے قربانی عقیقہ اس کا شرعی طریقہ مستحب یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے ہو ایک حصہ اپنے خیش اپنے اقاریب کے لیے ہو اور ایک حصہ غریبوں کے لیے ہو یہ اس کا بہترین طریقہ